کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنے عرض سے پہلے کچھ صدقی دو پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنے مہر سے تم پر رجوع فرمائی تو نماز کام رکھو اور ذکو دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار رہو اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے